پیش کی بات دی مرانا پہلا تکلیف کی بات نہیں ہے جب تک کی بات کرو کہ مزہ آئے گا پھر میں تمہیں تاریخ بھی بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ پڑو. یہ فرمان ہے. نہیں. وہ حدیث ہے. اس حدیث قدسی سے حضرت ابو رتہ ہے حضرت ابو کو سے کیا ہے استمباد ہے اجتمباد ہے کا اشتہاد ہے ایک امبتی کا, کا اور تمہارے نزیب امتی کا اتہاس ماننے سے تکلید ہو کے شرک بنتا ہے اس کا اتہاس جو مان کے لاؤ اللہ کا قرآن اور میں نے پیش کیا اللہ کا قرآن اور میں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہی اور اب انہوں نے ایک ہوں بتاؤ سریف سے چوتھی عدیش کا یہ پیش ہے یہ واقع تن ہر فلام اس میں ذکر ہے ماش... ذکر ہے یہ سپا چاندے ہے موتا محمد قال محمد کہتے تھے اپنے امام کا پل بتوک اس لیے قائل ہے امام محمد قائل ہے دیکھو کال محمد لا کلا آتا پل پل امام کی امام محمد کہتے ہیں لا کرا لاکہ نہیں لا کلا آتا پل امام کے پیچھے کرا کرنے کی اجازت جب جاری نماز ہو یا سری نماز ہو کہیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں اور امام محمد کا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ عام حدیث یہی کہتی ہے آم حدیث امام کے پیچھے کام کرنے کی اجازت امام محمد کہتا ہے پڑنے کی جو پیش کیا یہ روایت ان کے, کے مطابق ہے لیکن اس میں رابی سند انہوں نے خود ہے محمد ابن ساتھ اس محمد ابن سال پر بڑی لمبی کلام ہے اور اس کو یہ میرے پاس نیزان العتدال اس کا صفحہ ہے چار سو انہتر یہ محمد ابن بہت بڑا کیا ہے کیا بولی صاحب دا آدمی کی بات نہ مانو اللہ قرآن کو مانو کے قرآن کے سامنے تسلیم کر دو کی ضرورت نہیں کوئی سلیمان صاحب کیا تھا درجے کا جھوٹا اسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہے بہت بڑا میں یہ بات کر رہا تھا کہ مولانا صاحب نے فخرا کے مطالعے فرمایا یہ اس وقت نازل ہوئی تھی فخرا جس وقت ابھی فاتح نہیں ہوئی یہ فرمایا صاحب فرمایا یا نہیں فرمایا کہ یہ فقر فخر یسر والی آیت اس وقت فاتح نہیں ہوئی تھی فاتحہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی میں نے حوالہ دیا ہے اور میں ذمہ دار ہوں سوالے کا کہ یہ صورت مزمل کی ابتدائی آیات یہ مکہ کی ہے اور یہ جو آخری آیت ہے جس کے اندر فقر فخر یسر قرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ مدنی ہے کہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک وطالت ہے فرمان کے اندر ہی مولانا میرا اشارت سمجھ چکے ہیں اور یہ کہ یہ دیکھیے جناب کام <نحار> لیکن مولانا جہاد اور میں ہوا, تھا یا میں ہوا تھا کہاں ہے یہی آپ کے ریلی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ قسمت کیا ہے تو رات اور یہ جتنی حمیزیں ہم نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے مدنی ہیں اور اب آئیں میں نے کہا تھا مولانا اپنی کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے نہیں چھیڑیں گے اب آئیے یہ فکا ہنفی کی مشہور کتاب نمبار ہے اس میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ اذا ادا تفاک قرآن کی دو ایسے جب آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ ساکت ہو جاتی ہے گر جاتی ہے ان سے اور جناب انہوں نے لکھا بہت انہوں نے مثال دی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مزید قرآن اور اس کے ساتھ دوسری ادا مختبی <مُتضیح> کہ ان میں سے پہلی آیت مختری کے لیے کلاس کو لازم کر رہی ہے بس سان خصوص ہی ہم دلیل نہیں بناتے ہوئے انکار کرو یہ امبی نہیں ہے کتاب نہیں ہے آپ اس کو مدد سے نہیں پڑھاتے پھر میں مانوں اب آئیے جناب رہی کے بات کہ جناب آج کی کتنی جمع ہے کہ یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے اس میں بھی لاز امام کا قرآن میں ہے نماز کا بھی ذکر ہے چلو اس میں نماز کا تو ذکر ہے نا مولانا نے مانا کہ اس میں نماز سترہ بات یا سرحاطیقت نماز کے متعلق ہے اور سترہ بات یا سرا یہ نماز کے متعلق نہیں ہے آئیے یہ جناب امام الکلام سفا ایک سو دیکھیے اب جناب اس میں انہوں نے نو قوم نکل کیے ہیں اس کے نظور کے بارے میں سارے نظور کے بارے میں کتنے قول نو قول کے یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ گراس کے بارے میں نازر ہوئی ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور جناب یہ ساتھ جو قرآن پڑھے وقت میں مگر کہہ رہے ہیں کہ نام یہ چوتھا کال ہے کہ اللہ نظر کے اندر خطبہ یہ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ خطبے کے وقت خاموشی کے لیے نازل ہوئی ہے اب کہاں گیا تمہارے گھر کا حوالہ آیت اس آیت سے ایک قول بھی ہے وہ کیا کہ انہو فی و و یہی قول اچھا بہترین اور مناسب ہے کہ یہ کفار کے ساتھ کتاب کے انہوں نے کہا تھا کہ نہ کرتا ہوں قرآن قرآن کو نہ سنا کرو اللہ نے حکم یا سنا کرو انہوں نے کہا کو کرو اللہ نے, کرو اللہ نے سے تو خاموش خاموشی کو کہتے ہیں اللہ حکیلات خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں معلوم ہوا کہ خاموشی کے اندر اگر آہستہ پڑھا جائے نہ یہ حدیث کے خلاف ہے نہ یہ قرآن کے خلاف ہے نہ یہ قرآن کے خلاف ہے نہ یہ حدیث سے میں نے کہا تھا نا کہ امام محمد اب دیکھیے مرلہ یہ آپ کا ہی ہدایا ہے استحسان کے طریقے پر ان کے طریقے پر پھر بھی پڑھ لینا چاہیے جیسا محمد امام محمد میں نے جو بات رکھا کی ہے آپ کے گھر کی موری کو محمد اب آئیے حوالہ تمہاری کتاب کا کی جاب کو دیکھو بل بشا کا اور مولانا نے کچھ نہیں بنتا حیثیت سے نہیں بنتا تو یہ مقدین کے در پر ٹھوکرے کر رہے ہیں میں نے انہوں نے کہا تھا امام کا قول اس کے لیے موتم محمد امام محمد کی اپنی کتاب امام محمد کی اپنی کتاب بتائی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے پنڈ کی اجازت <تصفح> اپنی بات زیادہ معتبر ہے امام <تصفح> ایک ایک محمد, محمد, محمد, محمد خود نکل کرتا ہے امام محمد کی بات زیادہ مانی جائے گی یا کسی دوسرے کی آہ, واہ مطلب کے لیے نہ مانے تو قرآن و حدیث اور امام ابویفا اور امام محمد کی بات نہ مانے مطلب کے لیے مرنا جیون کو بھی سلاح ہے مطلب کے لیے ہدایات کو بھی سلام سلاحی واہ اور ماشاءاللہ ما, میں اس لیے کرتا کہ ہے جب میرے پاس پٹے تو میں نے کو کچھ موبی تو کم از کم بنا دیتا یہ ہدایا پڑھا ہے ہدایہ پاکا, میں لفظ ہو پڑا یستا سینتا سن, یستا سن. پتہ ہی کوئی نہیں کوئی نام کی, کی نہیں اور میں یہ کہوں اس کو بال فی الحال پہ جا کے سنا دو اس کی تو ماشاء اللہ اور میرے پاس پٹا کر موری بنا تھا اچھا جی اب میں نے کہا تھا امام احمد امام نماز کے بارے میں مطلب کی بات ہے مطلب کی بات ہے مولوی صاحب یہ نو یا ان میں سے چوتھا پانچواں صحیح ان کو اللہ نے فرمایا تیار اور میں جو کہہ رہا تھا آو یہ میرے پاس ایک کتاب, بہتی سو نو سو نو کتاب بہتی اس میں حضرت عبداللہ اللہ مسعود حضرت عبداللہ اللہ ابن فرماتی ہیں فرماتے ہیں جیسے تجھے حکم کیا گیا ہے اللہ پاک نے حکم دیا ہے جیسے حکم تجھے کیا گیا ہے امام قرآن پڑھے تو تو کیا کر اب یہ کتنے انصاف کروانا کیا ہے سفر 109 سو سفر حدیث نمبر 257 ہے اکبرانہ ابو الحسن محمد ابن الحسین ابن داحود المی اکبرانہ ابو الحسن علی بن محمد ابن ہمشاد علاد کال حتف علی محمد بن حسین الماتی بغدادی اللہ نے حکوم دیا ہے کہتے انسان کا مانا کیا آہستہ پڑو انسان کا مانا کیا ہے ان سے آہستہ آہستہ پڑھو آہستہ آہستہ کہاں لغت میں لکھا ہے لکت میں لکھا ہے خاموش ہو جاؤ کیا مانا ہے انصاف کمانا آہستہ آہستہ پڑھو کا انسان کمانا کیا ہو آہستہ آہستہ اور یہ جو آگے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اس کو پھر بابر یہ کہہ رہے تھے اس میں ملہ جیون کیا ہے مقلف مثال کہتا ہوں مقلط کی بات مقل کبھی ہو جاتا ہمارے امام کی بات ہوتی ٹھیک تھا وہ تو کیا پڑھو وہاں ذکر ہے کہ فاتحہ پڑھو یا اگلی سورت پڑھو ذکر ہے مات سورت اجلاس کسی کو آسان ہے وہ پڑھو کیا پڑھو کوئی ذکر اور جو میں رہایت پڑھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم خاموش رہو کہ تم امام امام تنب تنب دار دار اور جملہ ہے مدینہ میں شروع ہوا ہے کہ آیت مکی خطبہ مدینہ میں خطبہ کیا نام تفسیر ابن کثیر ہاں میں قران پاک کی ایت پیش کر چکا ہوں کیونکہ میں نے سات صدراے سنائے آپ کو اب اگے ایک حدیث سنو تفسیر ابن کثیر سے پڑھ رہا ہوں حضرت حافظ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں رواح مسلم فی صحیح ہی من حدیث ابی موسی علی شر رضی اللہ تعالی وقال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انماجو الی الامام الیو کثیر مسلم کے حوالے دیا کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے اس کی اقتداء کی جائے وہ تقبیر کا ہے تم تقبیر کہو اظہار کہا امام کرا شروع کر دے فہان سے تو تم خاموش ہو جاؤ یہ بات کس کی میرے تیرے امام کی نہیں تمام نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا ان سے امام پڑھے تو مقتدیو تم چپ رہو تم اور پہلے امام پڑے تو مقتدیو تم چپ رہو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قرآن مجید پڑھ کر بتایا تھا کہ مول صاحب نے پہلے حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی صورت فاتح نازل نہیں ہوئی تھی میں نے یہ دلائی قریب سے ثابت کیا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بھی کہ قرآن مجید کی آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے مدنی ہے یہ آیت کیا ہے مدنی ہے اور سورت فاتح اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اب مولانا اپنی علمیت چھپانے کے لیے صرف سلیموں کی طرف آ رہے ہیں <tickan> صرف سلیموں کی طرف آ رہے ہیں مولانا میں نے صرف سے پڑھی ہے گھر <tickan> کو جانتا ہوں میں نور الرباد کی بھی جانتا ہوں اور ساری کتابوں کی اربی جانتا ہوں اللہ کے فطر و کرم سے باقی رہی ہے بات اب دیکھیے جب میں ایک ہنٹی عالم آرنف کو پیش کرتا ہوں یہ مقلد ہے میں صحابی کو پیش کرتا ہوں وہ بھی امدی ہے ایک عام امدی کی بات اب وہ کے بارے میں مولی صاحب نے چار دفعہ یہی بات برائی ہے یہ انتی ہے, ہے ایک ایکام انتی کی بات آ رہی ہے ایک منتی کا اجتہاد مولانا وہ اس کا اجتہاد نہیں تھا وہ اس تھا اس نے اپنے موقف کے سلسلے میں کہ کلا بھی آپ کی سے کہا کہ اس کو پڑھو اس نے دلیل کے طور پر پیش کیا اجتہاد نہیں کیا ہے اس نہیں کیا. اس میں کے طوردیس کے, کے, کے, کے سنتر سے موجود تھا رسول اللہ سے موجود تھا میرا آدھار باقی رہے گا سکتی ہے اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اللہ کے خبر وقام سے نہیں تھے جس وقت رسول علی گے اور یہ حدیث سے پوچھتی ہے جس وقت رسول اللہ نے بیان فرمائیے آ کر بیان کیا کہ اتنا بھی رقص کا اب آئیے جناب باتی یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آغاز کیا میں نے اب دیکھیے نا جب گھر کی بات آتی ہے نا یہ تو عجبیر ہے یہ تو مقلد ہے مقلد کروں بس تمہارے پر ہے کی بات اپنے مدد کے لیے کبھی تحریر کی طرف دوڑتے ہو کبھی کسی اور کی طرف دوڑتے ہو اب وہ حلیفہ رحمت اللہ علیہ گی پیش کرتا اس سلسلے میں دلیل تو پیش کرو جو کہ ماموں کو حلیفہ پیش کیا ہو اب آئیے سورہ آپ یہ جناب یہ دیکھ لیجئے یہ مشرقو کے پاس ان کے مطالبے کے مطابق کوئی آیت لے کر نہیں آتے کالو رول کہا تو یہ کافی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں کر دیتے آپ ان کو کل ایتمبر آپ ان کو کہہ دیجیے کن کو کو کہ کی دیئے انما ربی کہ میں خود رب کہ یہ ایماندار قوم کے لیے کیا ہے رحمت ہے اسی طرح بائی قرآن پر پڑھ رہا ہے اس لیے یہ رہتے ہیں، آیا تو انکار کرو کہ یہ باو نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے جملہ استعمال ہے اس کا پچھلے تعلق نہیں ہے میں مان عالم, ہے،, تو عالم ہے،, تو ہو چکی ہے اور قرآن کی قرآن جب قرآن پڑھاتے تمہارے ہوا پڑھیں گے خاموش رہیں گے کون پر کیا ہو جائے گا رحم لیکن ایمانداروں کے لیے قومی میں قرآن کی تفسیر قرآن سے پیار کر رہا قرآن تفسیر کرتا ہے اور مولانا جانتے ہیں آپ محدود حکم میں ایک ہوتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حکم ماترا کا ہے ویسے فاتحہ کا ہے جیسے کا ہے ویسے فاتحہ کا ہے اور مولانا نے کہا کہ یہ جناب ہدایہ یہ جناب ہمارے لیے محتر نہیں ہے ہدایات یہ یہ. کی شرح ان ہدایات کا یہ ہدایہ قرآن کی آپ نے من کر دیا اللہ نے کو کہا تھا کہ ان کو دلاغ فاتو بے جیسی سورت بنا پورا پورا یہ ہے اب آئیے جناب سورت فاتحہ کے پیچھے ان کو تو سورت فاتحہ کے ساتھ یہ کچھ ہے یہ مختار اور اس کا ایک سو بونجا یہ ہنسی کی کتاب ہے آکے کے تم بھی دیکھ لو یہ دیکھیے جناب کہ کسی آدمی کو نکیل آ جائے فاتحہ کا بھی دمے اور وہ سورج یہ فاتحہ اس خون کے ساتھ نکلے الا جبہ کے ہی اپنے کشانی کے اوپر ہی اپنے ناس کے اوپر جا جا لے لے یہ شفاہ کے لیے جائز ہے حالانکہ خون پر ہی شفا اگر شفا کا علم ہو تو پیشاب کے ساتھ بھی اس کوئی آدمی سوالے کو یہ بھی کام کیا کام نہیں ہے موضوع فاتحہ ہے ہے فاتحہ فاتحہ موضوع کے ساتھ اتنی دشمنی سارا کچھ امام کے پیچھے پڑھ لو اللہ پڑھو صبح میں پڑھو صبح ملا پڑھو سارا کچھ پڑھو لیکن پورا فاتح رہتا آپ کی کیا وجہ ہے اتنی کیوں دشمنی ہے بیچارے کے ساتھ کہ وہ بھی نہ پڑھو اور اگر آ جائے تو پیشاب کے ساتھ یہ تھا مقابل صدر کو کہ اپنے مناظر کو پابند کر پیشاب سے فاتحہ لکھنی جائز ہے یا موضوع سے ٹھیک نہیں ہوگا موضوع کے اندر رہے اور ہم جانتے ہیں انہوں نے موضوع کے اندر ہی نہیں اب کیا ہے بھی کیا تم کسی بات کہتا ہوں پیغمبر قریب کی بات مان لے چلیے تیارے لاؤ اللہ کا قرآن مان لے چلیے تیارے اور تمہیں بھی کہتے ہیں مانو اللہ کے قرآن کو مانو پیغمبر کے فرمان کو مغلط کی بات اگر ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن اور عزیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور پھر میں نے اور قرآن اور یہ کہتے فات کے ساتھ دشمنی کتنا سخت لفظ ہے فاتحہ کا دشمن کافر فاتحہ کا دشمن کافر ہم یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ کے ہم دشمن ہیں اور ان کو بھی آئندہ کہنے کی اجازت نہیں ہے ستم سا بند کرو اپنے اس کو موضوع کے اندر ہے اور باقی ایمان کے پیچھے خما رہنا وہ ہم نے نہیں کہا وہ تو ہمارے پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا تو مطلب کیا پیغمبر فاتیا کا دشمن ہے میں میں جو پیش کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں پیش کرتا میں فاتحہ کا دشمن ہے تو یہ خطرہ کس پہ لگا لگا آئندہ اور میں نے شاہد بتایا امام کا بتایا کہتے ہیں واؤ آفا ہے کل ہے واؤ آفا ہے کل ہے یہ تمہارا استدال ہے نا مولوی صاحب تمہارا استدلال ہے نا وہ استدال ہے نا استرال اور امتی کا اگر کا استدال ہوجت نہیں تمہارے نزیب تو مولوی عبدالرحمان شہید کا استدال بھی حجت استدال کو لا اللہ کا قرآن فرمان میں تین حدیث اور خاموش آپ رہنے کے لیے ہمارا دیر نہیں کہاں سے پیش کیا ابن کثیر سے یہ ربا ہو مسلم روا ہو یہ کہیں سے جھوٹا یہ کہیں سے جھوٹا ہے اور متقابل یہ تو یا خاموش کیوں رہتے صدر صاحب بات کرو ہماری ہے نہ رکوں اپنی باری میں بولو اپنی وا خدا را انصاف کرو انصاف تو کرو او انصاف کرو تارکتم ملکم شربال و طمن على الله تعالی ایک ذنگوا کا